صرحمن ورحمۃ الحمد صحمد محمد, محمد. <تصفح> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبیہ السلام اللہ علیہ پر تمام خارہ کو شیم وحسن السلام عرض کرتے ہیں اور فخلاوت سلسلہ درس جو ہے بابو و سلاد نمبر بائیس ہے باب و کا بابو و سلاد درخت نمبر بائیس صفحہ نمبر چھیالیس اور پیج نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر چھیالیس اور ستر نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے اس میں نماز کے ارکان میں سے کل لوگوں کو نماز کے اندر خوش و کے بارے میں جو چیزیں ہمیں مددگار ہیں اس کو مختصر اعلیٰ لوگوں کے اوپر کانوں تک پہنچانے کے شرح حاصل کر چکا تھا اب یہ نماز کے اثکان میں سے تیسرا رکن قیام ہے یعنی نیت کر لیا آپ نے جی نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے اس کے بعد تک بھی ذہرام بھی پڑھ لیا اور قیام بھی قیام جو ہے علم سورہ پڑھتے ہوئے آپ نے کھڑا رہنا ہے اور سیدھا کھڑا رہنا ہے قبلہ رخ ہو کر سیدھا کھڑا رہنا ہے آپ کے جسم کے سامنے والے حصہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو ہو کے کھڑا رہنا اس کھڑا رہنے کو قیام کرتے ہیں عربی زبان میں قیام کا معنی ہی کھڑا ہونے کے معنی میں ہے تو ممینہ نماز کے ارکان میں سے ایک القیام و قیام ہے کھڑا ہونا علم سرا پڑھتے ہوئے آپ نے کھڑا رہنا تو یہ کھڑا رہنا علم سرا پڑھتے ہوئے وہ ہوا یہ جب واجب ہے حلفرائز فرض نمازوں میں واجب ہے مال قدرتی جب کو کھڑا رہنے کی طاقت ہو آپ کو کمر میں تکلیف نہیں گھٹنوں میں تکلیف نہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں جس سے کھڑا رہنا آپ کے لیے مشکل ہو تو قدرت ہونے کی صورت میں آپ کے لیے کھڑا رہنا فرس نمازوں میں واجب ہے وہ من الارکان الاعظام الزام <الْوَاجِبَةً> اور یہ کھڑا رہنا واجب نماز کان ہے مین الرکان الزام <الْوَاجِبَةً> واجب نظام بڑے ارکان رکن میں سے ہے اور یہ نماز کے بڑے واجب ارکان میں سے ہیں نظام یعنی بڑی واجب واجب ہو گیا ارکان رکن کی جمع جی اور یہ نماز کے اندر الحمد سورہ پڑھتے ہوئے کھڑا رہنا سیدھا کھڑا رہنا واجب ارکان میں سے ہے نماز کی اب یہ حکم بیان ہو گیا کہ قیام کے شت جو ہے کہ نماز میں فرض نمازوں میں واجب ارکان میں سے ہے آمدن کوئی رکن ہونے والا یہ ہوتے واجب اگر امدن کوئی قیام کو چھوڑے ایک صحیح سالم عالی بیٹھ کے نماز پڑھیں اس کے نماز باطل ہے بہت سے جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے صحیح سالم ہوتے ہوئے بھی کھڑا رہ سکتے ہوئے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھنا باطل ہے جان بوجھ کے اگر فرض نماز نمازیں بیٹھ کے پڑھیں جان بوجھ کے بھی جو سے کسی تکلیف کے کھڑا نہ ہو جائیں ہاں جی اور تو پھر اس کی نماز باطل ہے ہاں جس کو تکلیف ہے اس کے لیے گنجائش ہے جس کو تکلیف کچھ نہیں کھڑا ہونے میں اللہ نے خدش دائیں دیا ہوا ہے اس کو کھڑا رہ کے ہی نماز پڑھنا علم سرحاح پڑھتے ہوئے چاروں چار رکھاتے تو چاروں میں دو دو تینوں تینوں ہاں البتہ فرماتے ہیں بھائی عجیوز و جائس سے عاجیز ہاں وہ شاید جو سیدھا کھڑا ان سے آجی سے کسی نہ کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے یا اعضا معذور ہونے کی وجہ سے تو اس کے لیے جائز آئیں یا خوم ہے یہ کھڑا ہو جائیں معتمزن کسی اس کے لیے کس ہاں کسی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو کے کھڑے ہو جائیں الم صلی پڑھتے ہوئے یا اس کو ٹیک لگانا پڑ رہا ہے لہٰذا اور یوسلی یہ آدمی جو ٹیک لگا کے پڑھنے پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے پڑھیں دیوار وغیرہ پر لاٹھی وغیرہ پر او یوسلی قائدن یا بیٹھ کے پڑھیں اس کے لیے اختیار ہے کیونکہ وہ عام حالت میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. کسی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہونے کی صورت میں پھر تو اس کے لیے اختیار ہے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کے ہیں کھڑے جی ہو کے بھی نماز پڑھیں علم صرح کو قیام کریں یا بیٹھ کے پڑھیں اوریسلی قاعدن بیٹھ کر نماز پڑھیں اور پھر یار کا رخو کریں وجو اور سجدہ کریں ہاں جی اور بیٹھ کر جو ہے رخ و کریں ہاں جی اس کے لیے لیکن اگر خدا نہ ولو آجز انہما ایزن اگر ہے لو اگر آجز عاجیز انہما ان دونوں سے بھی ایزن یعنی بھی یعنی وہ رخو اور سجود کرنے سے بھی عاجز آ جائیں سزے میں جیسے جھک ہی نہ سکیں تو کیا کریں گے تو اوما اللہما تو ان دونوں کے لیے اوما اشارہ کریں گے اللّہ ان دونوں کے لیے تو یہ رکو اور سجود کو اشارے سے آپ پڑھیں گے ولی واجہ انقود اور اگر ایک بندہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں جس رفتہ شود میں بیٹھتے ہیں یا چار جان ہو کے بیٹھتے ہیں دونوں صورتیں اب جائے سے اگر آپ اس طرح بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صلی نماز پڑھے گی لیٹ کر پڑھیں گے پھر تو آپ لیٹ کر پڑھیں گے کیسے لیٹ کر پڑیں گے اگر ہو سکے تو اللجم اے منی دائیں پسلی پر ہاں جی دائیں پسلی پر آپ جو ہے لیٹ کر پڑھیں گے اور آپ کا جو چہرہ قبل کی طرف ہو ہاں جی دائیں پسلی پر لیٹ کے پڑھیں قبلہ آپ کے چہرہ چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہو متوجہ اے للل قبل کی کے آپ کے کی, کی طرف کے رخ دائیں پسلی پر لیٹ کر ہاں جی قبل کی کر کے نماز پڑھیں یہ یہ بھی صحیح ہے یا اب مستلقین یا پیٹھ کے بل سوجیں عطی عط کر گیار کے اللہ ہنجے پیٹھ کے بل لیٹ جائیں ماد دن ریج لے ہے دلال کے آگے دونوں پاؤں کھینچا ہوا سیدھا کیا ہو قبل قبل کی طرف پاؤں دونوں جو ہے سیدھا کر کے قبل ترخ کر کے آپ قبل طرف ہانجیں اور آپ لیٹ کر سیدھا لیٹ جائیں اور آپ کی پاؤں قبل کی طرف ہو مادہ رجلے ہی کھینچا ہوا آپ کے پیر یعنی سیدھا کیا ہو قبل کی طرف یعنی اگر آپ جب اٹھیں تو آپ کا چہرہ قبل کی طرف ہو جاتے اور یہاں پر بھی چونکہ وہ کھڑا تو نہیں ہو سکا لہٰذا رق سجود کے لیے مومی اللّہ در حال کے اشارہ کرنے والا اللہمہ ان دونوں کے لیے یعنی رق سجود کے لیے وہ اشارہ کریں ہاں جی رک سجود کے لئے اشارہ کریں اور وہ یا دائیں کندھے پر سو جائیں پہلی پر سوئیں اور قبل تب اب ہو یا پیٹھ کے بل سو جائیں ہاں جی گیار کے اللہ صنع اور تو قبل اللب سے آپ سو جائیں ہاں جی بلطین ضالت سمجھو ملا اور مشتعقین پیٹ کے بال لیٹ جائیں مات دن کھینچا ہوا اور اس لیے آپ کے دونوں پاؤں لکب لکب پاؤں اگر آپ سیدھا کر سکتے ہیں سیدھا کریں اور کوئی پاؤں میں سیدھا نہیں کر سکتے گھٹنوں میں مر تو وہ جس طرح وہ رہ سکتے ہیں رہیں مثلاً موم الحمد اللہ علیہ کے رکو و کے لیے آپ اشارہ کرنے والا ہو اشارہ کہ ان دونوں کو وہ ان اور اگر آپ اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکا یعنی آپ دائیں پسلی پر بھی نہیں لیٹ سکا اور پیٹھ کے بل بھی آپ نہیں لیٹ سکا تو ایسی صورت میں وہ ان یہ دونوں بھی نہیں کر سکا تو پھر کیا کریں پھنکے فتفہ تو جس طرح آپ کے لیے اتفاق ہو یعنی جس طرح آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں جس طرح آپ لیٹ سکتے ہیں لیٹ جائیں جو بھی صورت آپ کے لیے ممکن ہو آپ نے لیٹ کر نماز پڑھیں ہاں جی بائیں پسلی پر ہو جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہو اس طرح پر آپ بیٹھ کے نماز پڑیں پھر فرمایا کہ آپ نے اوپر کھاتے کے کہ اشارہ کریں گے رکو و سجود کے لیے اشارہ کریں گے ہاں جی یا بیٹھ کے اشارہ کریں گے یا دائیں بائیں پسلی پر لیٹ کے رکو سجوت کے لیے اشارہ کریں گے فرمایا تو اشارہ کس چیز سے کریں گے فرماتے ہیں وال اِما اور اشارہ بھی رات سے سر کے ذریعے سے بھی ہوتے ہے جیسے آپ بیٹھا ہوا تو آپ سر کو نیچے کریں ہاں جی رخوع کے لیے تھوڑا سا سجے کے لیے رخوع کے معلوم تھوڑا زیادہ نیچے کریں اگر آپ بیٹھا ہوا ہے تو تشدد کی حالت میں یا چار دانوں ہو بیٹھا ہوا تو آپ یہ کر سکتے ہیں لہٰذا سر سے اشارہ کریں اور لیٹا ہوا بھی سر کو تھوڑا اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو وہ کریں تو یہ سے اشارہ کریں اگر کر سکتے ہیں تو اگر سر سے نہیں کر سکتے تو وہ ابھی لائنیں دونوں آنکھوں سے اشارہ کریں ہاں جی او حاج وابل حاجب نے دونوں آبروؤں سے اشارہ کریں آبرو نیچے کریں اور یہ سب بھی ممکن نہیں سر سے بھی نہیں کر سکتے ہیں آنکھ سے بھی نہیں کر سکتے ہیں آبرو سے بھی نہیں کر سکتے تو ابل قل بھی اور دل سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں اور دل سے کریں یعنی دل میں سوچتے چلیں ہاں جی آپ نے نیت کیا پھر اللہ اگر پڑا پھر جو ہے دل میں اور پھر رکو دل میں رقو کے خیال کر کے پھر صحانہ رب العیہ صحانہ نبل عظم پڑھیں پھر جو ہے دل میں قیام کے تصور کر کے سمیع اللہ پڑھیں پھر دل میں جو ہے رو سرجے کے ارادہ کر کے پھر صبح رب العلہ پڑھیں بس دل میں سوچتے چلیں جائیں وہ موارد رکوں رخو کو رخو کے وغیرہ رکو کو دل میں اللہ سمجھ سوچ کر رخو کی ترجیح پڑھیں سرجے کے میں سجدے کی حالت کو دل میں سوچ کر سرجے کی دعائیں پڑھیں تشدد میں تشدد کی حالات کو سوچ کر ذہن میں دل میں لا کر تشدد کی دعائیں پڑھیں اسی طرح قرات میں تشدد کی قرات کے قیام کی حالات کو ذہن میں سوچ کر قیام کے علام سرا پڑھیں اس طرح تو وو وو یہ جو ہے اس سے اذا نے گرام ہمیں ایک بہت بڑی سبق ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کسی صورت میں نہیں کیا جیسے روزے میں بدل ہے روزہ نہیں رہ سکا تو کہا آپ جو ہے مد دے دو اگر غریب ہے مت بھی نہیں دے سکتے تو وہ بھی معاف ہے کہا لیکن نماز میں کہیں بھی نہیں کہا نماز معاف ہے نماز ہرگز معاف نہیں کہ کیونکہ نماز روح کی غذا ہے اذا نگرامی لہٰذا جو ہے جس طرح آپ کے جسم کو سلامت رہنے کے لیے تھوڑا بہت غذا تو استعمال بہت ضروری ہے ورنہ انسان مر سکتا ہے ایسے روح کی کم ترین غذا جو ہے نماز ہے فرض نماز ہے اور آپ یہ بھی نہیں پڑھیں گے آپ کا روح مرجا جاتا ہے اس لیے جو ہے مر جاتا ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز جو پانچ وقت کی نماز ہے روح کی غذا ہے اس کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا ہلکا بہت کیا بہت آسان کیا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کھڑا نہیں ہو سکا بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھو تو لیٹ کے پڑھو لیٹ کے نہیں پڑھ سکا دائیں پھلی پر سیدھا کمر کے پیٹھ کے بال وہ بھی نہیں ہو سکتا تو جس طرح آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھو سر سے اشارہ کرو وہ نہیں ہو سکا تو کہتے ہیں آنکھوں سے پڑھا اور آبروں سے اشارہ کرو وہ بھی نہیں ہو سکا کا دل میں سوچو کیونکہ دل میں تو سوچ سکتے ہیں انسان جس حالت میں بھی ہو لیکن ماہ نہیں کہا تو یہ ہمیں اسے سے معاش کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے زین گرہمی معاش کو عمدن قضاء کسی صورت میں نہ کریں کہ سر اس سے معلوم ہے نماز کے وقت میں پڑھنا کتنے اہمیت ورنہ جب بھی ٹھیک ہو جائیں پڑھو والے تو پڑھ سکتے تھے آرام سے لیکن نہیں بھائی نماز کو وقت کے اندر پڑھنا ہے جس حالت میں آپ کے لیے میسر ہو اسی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے اللہ کو وہی قبول ہے ہاں جی جس حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں جس اس حالت میں پڑھیں شارٹ کر کے پڑھیں ہاں جی اس طرح اشاروں سے پڑھیں اللہ کو قبول ہے لیکن نہ پڑھنا اللہ اللہ کے لئے قبول نہیں ہے اللہ نے معاف نہیں کیا ٹھیک ہے بعد میں پڑھو نہیں بولا ہم ہاں نے ہر صبح میں وقت کے اندر وقت کے اندر اس طرح اشارے سے پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے بعد میں پورا صحیح طریقے سے پڑھنے سے اس اللہ نے یہ ساری سہولتیں دیا اس سے نماز کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے پھر فرماتے ہیں وہ کلن یو قیام اور ہر شخص سے اپنی طاقت کے مطابق اللہ قیام کا مطالبہ کر سکتا ہے ایک آدمی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اس کو سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے اور ایک آدمی اس کی کمر ٹیڑا ہے پیدائشی طور پر یا بڑھاپے کی وجہ سے تو وہ اسی جس طرح سیدھا کمر سیدھا کر سکتے ہیں جھکا ہوا ہے رخ قیام میں رکو کی شکل میں ہے تو وہ بھی صحیح اس کے لیے کلون ہر شخص سے یو طلب کیا جاتا ہے اس کے اپنے قدرت کے مطابق قیام کھڑا ہونا پھل ہی ملیات برا شاعد اضافہ نقیام اس کا کھڑا ہونا بے کل رقو رقو کی طرح ہے کمر پرست سیدھا نہیں کر سکتا تو یقفی اس کے لیے وہی کافی ہے جتنا کمر سیدھا کر سک اتنا کھڑا ہو جو آگے جہاں سے نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور منلم یاد رہا رکیو و سجو اور وہ شاعد جو رکو اور سجو دونوں پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو ایسی سرج میں آیا اس کو پھر قیام قیام کھڑا تو رکھ سکتا ہے لیکن رکو سجو کے لیے نہیں کر سکتا تو اس بندے کے لیے فرماتے ہیں ولا عظم اللہ القیام تو پھر اِس اعتبار قیام لازم نہیں ایک آدمی رکو سے تو نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے نہیں جو سکتے ہیں تو قلعۂ قیام اس پر لازم نہیں فاو لحاظ اس بندے کے لیے مخیر اس کے اختیار ہے بینق قیام کہ وہ اپنے قیام کو کریں کھڑے ہو علام صلہ کھڑا ہو جائیں یا و الخود یا وہ وہ بھی بیٹھ کر پڑیں اور رک سجود کو اشاروں سے کریں اور قیام کو بھی بیٹھ کر پڑیں کیونکہ یہ آدمی رک و سجود نہیں کر سکتا تو قیام میں اختیار دے دیں پھر آپ کی مرضی قیام کے لیے کھڑا ہو جائیں یا کھڑا نہ ہو جائیں بیٹھ کر پڑیں اس میں آپ کو اختیار دے دیں اب آگے فرما رہے ہیں کہ ول عاجز مین الخود ہے وہ شاید جو بیٹھ کر پڑھنے سے بھی عاجز ہے کوئی شدید تکلیف ہے بیماری پیٹ میں درد ہے سر میں شدید درد ہے سر چکرا ہے کسی وجہ سے وہ شاید جو عاجز سے بیٹھ کر پڑھنے سے بھی وہ احضار القلب اور دل کو نماز میں حاضر رکھنے سے کس وجہ سے بھی امراض الفراط الامراض مرد بہت تکلیف بیماری شدت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ بیماری جو آتی بہت زیادہ تکلیف دے ہیں والؤجاء المولمتی وہ درد جو بہت زیادہ مولم اذیت دینے والی علم درد کی مانی شدید درد کی تکلیفوں میں جیسے کسی کو کوئی زخم میں شدید درد کر رہا ہے ایک بیماری مسدیہ کی معنی اوپر بڑھتا جا رہا ہے امراض مصدیہ بیماری ہے تکلیف بڑھتا جا رہا ہے اور تکلیف بڑھتی جا رہے ہیں سرد میں سر میں درد ہو تو وہ درد شدت اختیار کر رہا ہے ولاوجا وج ان درد کے معنی میں یعنی علم دے وہ بھی تکلیف کے معنی میں بہت زیادہ درد شدت اختیار کر رہا ہے اس وجہ سے وہ نماز میں حضور قلب پیدا نہیں کہہ سکتا وہ آدمی آرام سے بیٹھ نہیں پا رہا ہے ہاں جی تو اس کے لیے فرماتے مہیر اور اس کے لیے اختیار ہیں بے نصلاۃ بل عمار کہ وہ اپنی نماز کے اشارے سے پڑھیں اور بے ن یا نماز یعنی کو تھوڑا مؤخر کریں اللہ یقدر آلے یہاں تک کہ وہ نماز پر قدرت پیدا کریں قائدن بیٹھ کر اور قائمن یا کھڑا ہو کے واحق الحالت انمن الحاظل حالت اور ان تمام حالتوں میں ایک باندیا تکلیف کی حالت میں اس نے نماز اشارے سے پڑھ لیا ہاں جس حالت میں بھی ہو تو اللہ صلی اللہ اس نے اگر نماز پڑھ لیا تو اللہ یا جب علہ اعادہ تو پھر اس نماز کو جو اس نے اشاروں سے پڑھا ہے جس طرح وہ پڑھ سکا وہ واجب نے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لا ادا نہ ادا کی صورت میں ولا قزان نہ قزا کی صورت میں اس پر پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن ولا ادا اگر اس نے ارادہ کر لیا دوبارہ پڑھ لیا کیونکہ اس نے بہت اشاروں میں پڑھا تھا کھانا افضل اللہ تو افضل ضرور ہے اما اس پر واجب نہیں ہے اس نے جس حالت میں پڑھا ہے وہی نعمات اس کے لیے صحیح ہے تو آج کے داری پر اختتام ہوتی ہے اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر پڑھنے کی توفیق فرمائے آمین